بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفا الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الله سبحانه وتعالى علازکوم صورت البقرہ آیت نمبر 43 کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو اپنے عہد کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام اہتمام سے کرو اس آیت سے با جماعت نماز کی تاکید ظاہر ہے اللہ رب العالمین نے سورہ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإن تابوا وَأقاموا الصلاة وآتوا ان اللہ غفور الرحیم پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں یعنی لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں وہ اکٹھا کیا جائے پھر نماز کا حکم دوں اس کے لیے اذان کہی جائے پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے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 اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اس آیا مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز قائم کرو نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو با جماعت مسجد میں ادا کیا جائے یہ مردوں کے لیے فرض ہے کہ وہ مسجد میں ادا کریں اور اس طرح عورتیں اور جتنے بچے یا بچیاں جو دس سال سے زائد عمر کے ہیں وہ بھی نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اقیم السلاح و آت کا ذکر آیا ہے اور اکثر علماء نے تحقیق کر کے بتایا کہ تقریباً انہتر بار اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ اپنی پاک کتاب میں نازل کیے ہیں عقیم الصلاۃ و آت الزکا مع مراکین کے سجدہ کرنے والے رکو کرنے والے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ تم نے نماز ادا کرنی ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے تمام احکامات کو بجا لائیں اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد رب العالمین و علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ